من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاب العظیم شرائ سماویہ میں کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت تحلیل و تحریم جو ہے یہ بہرحال ایک اہم موضوع ہے یہ موضوع آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ سے چل رہا ہے مسلسل مشرقانہ اوہام کی وجہ سے ان کے ہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں نسل بادل نسب ان کو چیزیں ذہنوں میں بیٹھ گئی تھیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں پھر ذہنوں سے دلوں سے مزاجوں سے نکلنے میں بہت وقت لیتی ہیں اور بار بار جو ہے اس کی طرف توجہ تو دلانی پڑتی ہے فرمایا یا من اہل ایمان لات ہر وہ اللہ نہ حرام ٹھہرا ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے اللہ تعطد اور حد سے تجاوز نہ کرو یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تقوی کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بھی بہت سی چیزیں کہ جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں ام اللہ علاق المعدین یقیناً اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ کلو مارکم اللہ حلال الب کھاؤ ان چیزوں میں سیدھے تمہارے رب نے تمہیں دی ہیں اللہ نے دی ہیں جو حلال بھی ہیں طیب بھی ہیں حلال ہو قانونی طور پر صاف ستھری ہو پاک ہوں بت اللہ ندی تم بھی مومنون اور اس اللہ کا تقوا اختیار کیے رکھو کہ جس پر تمہارا ایمان ہے لا یہاں سے جو کم ہوا ہو بھی لغم پی ہے یہ قصبوں کے سلسلے میں سورہ بکرا میں بھی بات آئی تھی اب آخری حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ معاوضہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں میں سے جو لغم ہوتی ہے بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی ارادے کے ولہ بلہ تکیہ کلام کے طور پر استعمال کرنا جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا یہ تو گویا کہ ان کا ہے تو اس پر معاوضہ نہیں ہے بلا کی یوا کے جو کم روا عقت لیکن اللہ معاوضہ کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے اقتدم اب اس میں تاخیر باب تفیر ہے پورے اہتمام کے ساتھ تم نے ایک بات طے کی ہے اس پر قسم کھائی ہے فکفارت اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک کفارا ہے فکفارت ہو اطلاع مساکین ان اوسط مات المون احلی اس کو کھانا کھلانا ہے دس مساکین کو محتاج کو وہ اوسط کھانا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو او قسمت ہوں یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے اور تحریر و رقبہ یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے وہ ملب اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی صورت موجود نہ ہو کوئی بالکل فقیر ہے اور بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے مفلس ہے فسیام و ایامن تو 3 دن کے روزے رکھے ضال کا کفار تو ایمان کم اضاحل یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب کہ تم وہ قسم کھا بیٹھو واہ فضو ایمان اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو کزال اس کا مطلب یہ نہیں کہ نازماً ان کو برقرار رکھو یعنی کہ قسم اگر ایسی ہے کہ جو کھولنی ہے توڑنی ہے جذبات میں کھا بیٹھے ہیں تو کفارہ دو یہ بھی اس کی حفاظت دے آ گیا واہ فضو ایمان کم کزال کا یوبیہ واہم آیاتم تشکرون اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو حق ادا کرو یادین امن اب یہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم یا یو الجین امن ان نمل خبر والانصاب میسر رجس من و عمل شیطان فلفنبو ہو تفلحون نقو اہل ایمان یقید شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب گندے کام ہیں شیطان کے عمل میں سے ہیں فج ہو تو اس سے بچ کر رہو لال نقو تفریحوں تاکہ تم فلا پاؤ تو شراب اور جوا تو پہلے بھی آ چکا ہے لیکن انصاب اور اضلام وہ تقسیم کرتے تھے پانسوں کے ذریعے سے اور پھر ازلام کے ذریعے سے ان کا مانگو بھی ایک دوے کی قسم بن جاتی تھی تو ان تمام چیزوں کو جو ہے رشتوں میں عمل شیطان قرار دیا ان نما یرید الشیطان اور یو کے بیر قبول شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور بوش پیدا کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ شراب کے نشے میں بھی انسان کیونکہ اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے تو اب اسے کچھ معلوم نہیں کیا بکواس اس نے کی ہے کیا کر رہا ہے اس سے بھی یہ ہے کہ بہت سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے فساد شروع ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے راز جو ہیں اس زمانے میں بڑی بڑی حکومتوں کے امپائرس کے سپر پاورز کے وہ شراب کے نشے میں جو ہے وہ چرا لیے جاتے ہیں اور وہ راز نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت اور بخ پیدا کر دے اسی طریقے سے جوئے میں بھی جو میں بھی چونکہ آدمی دیکھ رہا ہے وہ اس نے ہارا پھر کچھ اور ہارا پھر کچھ اور ہارا ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ بخش ہو جاتا ہے غصے میں اور وہ آگ مغولہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ جو مجھ سے جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں جیت رہا ہے اگر تو کوئی محنت ہو کوئی کوشش ہو کسی نے کمایا ہو باتوں اسے انسان گرج نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اس نے محنت کی ہے اور اس نے مجھ سے یہ مزدوری لی ہے یا مجھ سے یہ کمائی حاصل کی ہے لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ جو پھر جواری جو ہے وہ آپس سے باہر ہو جاتا ہے ان دماعد شیطان اور یو کے قبم الداوت اولمغاط الخم اول شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر تمہارے مابین دشمنی اور بیگ پردہ کر دے اور اس سے بھی آگے وہ یس بہ کم الکری اللہ علیہ صلاح اور یہ کہ تمہیں روکے رکھے اللہ کی یاد سے اور نماز سے یہ معاملہ بھی شراب کا تو بالکل واضح ہے لیکن یہ کہ جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دفعہ اس میں لگ جائے تو پھر یہ کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے جیسے تاش کا معاملہ ہے یا اور سترنج ہے یہ کھیل ایسے ہیں کہ جن کے اندر لگ کر پھر انسان جو ہے ان چیزوں سے کافی ہو جاتا ہے فال انتمنت تو آپ باز آتے ہو یا نہیں یہ انداز جو ہے یہ بڑا سخت ہے اس میں پس میں کیا ہے کہ تمہیں سب سے پہلی بات جو کہی گئی تھی یا سرونا کا خبر مل میسر ملفی ہما اسم القبیر اسم و ہوما اکبر و تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا اسی وقت بات آ جانا چاہیے تھا جو رخ تھا اللہ تعالی کی جو مستحق تھی شریعت کا جو رخ تھا وہ تو بعد میں ہو گیا تھا خیر چلیے اس پر بھی تم نے نہیں مانا پھر اگلا قدم ہم نے اٹھایا اور کہا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ اس سے تو پھر اب پوری طریقے سے واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ دین کی اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے سرات و اماد الدین دین کا ستون ہے اور یہ جو شہ ہے وہ ہمیں نماز سے روک رہی ہے تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا بہرحال اب یہ کہ آخری بات ہماری طرف سے آ گئی ہے پھل ان تم تو اب بھی بات آؤ گے کہ نہیں وہ آتی اللہ وہ الرسول اور اطاعت کرو اللہ کی اور کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بستے رہو فَإِن طور تم أَنَّمَا ان نما الْبَلَاغُ رسول <الْمُبِينَ> اور اگر تم پھر جاؤ گے پیٹھ موڑ لوگے ہمارے اس حکم سے سرتابی کرو گے فالم تو جان لو انما اللہ رسول ان البلاگ <الْمُبِينَ> کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینے کی یہ حکم اللہ کا ہے اللہ کا حکم پہنچانا رسول کے ذمے تھا رسول نے پہنچا دیا اپنا کام کر دیا اب معاملہ ہوگا اللہ کا اور تمہارا اللہ تم سے نپٹے گا تم سے حساب لے گا یہ جو اب عظیلی آیت آ رہی ہے یہ بھی قرآن مجید کے فلسفہ حکمت اور دین کی بڑی گہری باتوں کے زمین میں بہت بنیادی آئے ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت انداز آیا کہ یہ رجسن گندے کام ہیں عمل شیطان میں سے ہیں بازار ہو کے نہیں تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ ہم جو شراب پیتے رہے اتنا عرصے تک پیتے رہے یہ گندگی تو ہمارے ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی آج کا وہ شخص کہے گا کہ میرا شاید کوئی سیل بھی نہ ہو جسم کا کہ جسم میں شراب کے اثرات نہ پہنچ گئے ہوں تو میں کیسے پاک ہوں گا کہ اس طریقے سے یہ چیز جو ہے اب یہ گندگی میرے جسم میں سے دھلے گی تو یہ تشویش جو ہے اس کو رفع کرنے کے لیے جیسے تحویل قبلہ کے وقت تشویش ہو گئی تھی کہ سولہ مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی اگر اصل قبلہ تھا کابہ اور ہم نمازیں پڑھتے رہے میں تم بنکش رخ کرتے تو وہ نماز و ضائع ہو گئی اور نماز ہی تو ایمان ہے مما کا اللہ ایمان ایمانکم نہیں نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان تو ضائع کرنے والا نہیں ہے ایسے یہاں ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا لیسا سا علنہ من میری آمن سوالہ تو جنافی ماں تعے ہوں ان لوگوں پر جو ایمان لایا جنہوں نے نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ پہلے کھا پی چکے کسی شے کی حرمت کے قطعی حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا جبکہ اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں رہے گا یہ کوئی ان کی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شے نہیں ہے یہ مورل لا ہے یہ فزیکل لا نہیں ہے فزیکل لاء میں تو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ دائمی ہو جاتے ہیں مورل لاء میں تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو کوڑے اوہ جتنے گناہ ہوں سک دل سے توبہ کی جائے سب صاف ہو جائیں گے اب تائ وہ کمل لازم والا ہوں گناہ سے حقیقی معنی میں توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا وہ جو نام اعمال جو ہے بالکل دھل جاتا ہے. لہذا اس تشویش کو اپنے قریب متانے دو لان الذین آمنوا عامر صالحات جناہ فی ماتا اب جو آرا حصہ اذا تکو آمنوا آمن عامر سمت تکاؤ و آمن سمت تکاؤ و آسن جب تک کہ وہ تقوا کے روح اختیار کیے رکھے اور ایمان لائے اور عمل کرے پھر اور تقوی میں بڑھے اور ایمان لائے پھر اور تقوی میں بڑھے اور درجہ احسان پہ فائد ہو جائے ولہب المحسنین اور اللہ تعالی محسنوں سے محبت کرتا ہے یہ تین درجے ہیں اصل میں ایک درجہ اسلام ہے اللہ کو مان لیا رسول کو مان لیا اور اس کے احکام پر چل رہے ہیں ایک اس سے اوپر کا درجہ ایمان کہ وہ یقین کے درجے میں قلب میں وہ ایمان اتر گیا ہو اب اور جب یہ ایمان قلب کے اندر اتر گیا ہے ملاکم ندا حبا کم المان ذی نفی قلوب کم تو اب انہیں آواز میں نماز پہلے بھی پڑھ رہا تھا اب نماز کی اور شان ہوگی اس کی بھی اور کیفیت ہوگی اس کی زندگی کے اندر ایک رنگ آ جائے گا اللہ ومن آستر نندا شمگا اس سے بھی آگے جا کر جب یہ ایمان اتنا گہرا ہو جائے کہ بالکل جیسے آنکھوں سے کوئی کسی چیز کو دیکھ رہا ہو تو یقین ہوتا ہے انتاب اللہ کالنا کا ترا ہو پھل تک ترا ہو پل نہ ہو یا راک جب یہ کیفیت ہو جائے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اللہ کے لیے جہاد کرو عمل کرو بال گور کرو اللہ کا تقوا اتنا ہو جائے کہ جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو یہ درجہ احسان ہے حدیث جبرعیل کے جس کو کہا گیا امر سننا جیسے سورہ فاتحہ ام الق قرآن القرآن ایسے حدیث جبرائیل ہے ام السنہ اور ام السنہ میں یہ ساری بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے صحابہ کا مجمع تھا وہاں انہوں نے سوال کیے اخبر علی اسلام مجھے بتائیے اسلام کیا ہے اسلام میں بھی ایمان تو ہے قانونی ایمان زبانی ایمان تو ہے لیکن اس کے ساتھ آباد علیحدہ بھی رہ گئے اس سے اوپر جب ایمان دل میں اتر گیا اب یہ ایمان کی وہ جو شکل ہے اس میں اب, اب کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت اس مرحلے پر آ کر لازمن عمل درست ہو جائیں گے جبکہ ایمان دل میں اتر چکا ہے اور دل میں یقین بلکہ کر ہو گیا ہے اور پھر اور گہرا چلا گیا یوں سمجھئے کہ جتنا جتنا درخت اوپر جا رہا ہے جڑ نیچے جا رہی ہے نا جڑ اور ایمان کی گہری ہوئی اسلام سے ایمان بن گیا اور گہری ہوئی اب یہ تیسری منزل احسان کی اس پر فائز ہو گئی تو جب پوچھا گیا کہ اکبر نے انیل احسان اے نبی مجھے بتائیے احسان کیا ہے آپ نے جواب دیا اور یہ جواب تین روایتوں میں تین مختلف الفاظ میں ہے انتامل اللہ کان قطرا ہو انتشء اللہ کارن قطرا ہو الطاب اللہ کان قطرا ہو فائن التکل ترا ہو یراک یہ تینوں میں ہے اللہ کی بندگی اللہ کی پرستش اللہ کے لیے بھاگ دور اللہ کے لئے امن اللہ کے لیے جہاد یہ انسان ایسی کیفیت سے سرشار ہو کر کر رہا ہو گویا کے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے جب اللہ سامنے ہوگا تو کیسے کچھ ہمارے جذبات ابدیت عبد ہوں گے کیسی کیسی ہماری قلتی کی ہوں گی اس دنیا میں بھی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے لیکن یہ اگر بہت کم لوگوں کو حاصل ہو تو اس سے ایک نچلا درجہ بھی ہے احسان کا کہ کم سے کم یہ بات ہر وقت مستر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے فلم تکن ترا ہو فل تو یہ تین درجے ہیں جو یہاں آئے ایک بیس لائن ہے لہسع ندین احمن عامر صوالحات بیس لائن جناحم فیما تاہم ادامت تقو اصل میں ایک کتاب مولانا موزودی صاحب کی ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں اور بڑی اچھی کتاب ہے اسلام ایمان احسان لیکن ساتھی تقوی چار الفاظ انہوں نے لیے ہیں اور چار مراکب قرار دیے ہیں اس میں سے اس تشریحات تو ساری ٹھیک ہیں لیکن میں ترتیب کے اعتبار سے اس آیت کی روح سے میرے نزدیک اس میں ایک اصلاح کی ضرورت ہے تقوی کوئی مقام نہیں ہے تقوی وہ سپرٹ ہے ڈرائیونگ سپرٹ جو دھکا دیتی رہے گی اور اوپر اٹھائے گی جو راجے تکوا کی تکرار ہو رہی ہے بیس لائن سے تکوا نے اوپر آپ کو کیا اب آپ ایامت تکاؤ و آم انو آپ روس آپ کے ایمان اور عمل صالح میں اور رنگ پیدا ہو گیا سمت ٹکاؤ پھر تکوا اور مہا تکوا نے آپ کو اور اوپر اٹھایا سمت تکاؤ وہ عام ان یقین والا ایمان حاصل ہو گیا اب یہاں عمل صالح کے علیحدہ ذکر کی ضرورت ہی نہیں جب دل میں ایمان اتر گیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ جسد مضبطن سلاح جسد کل فضل جسد و کلو تو اس کے حوالے سے اب پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا چمت تکو پھر تکوا اور ہے تو اس کے نتیجے میں وہ درجہ احسان پر فائز ہو جائے انسان اللہ مربع بن اللہ یب المحسنین اللہ اپنے ایسے محسن بندوں کو درجۂ احسان تک پہنچ جانے والے بندوں کو جیسا کہ اس سے پہلے آیا تھا ابو وسمو ابو وسمو ایک غلط راستہ ہے کہ بندے ہو گئے میرے ہو گئے اللہ نے پھر ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور میرے ہو گئے اللہ نے اور ڈھیل دی اور اندے ہو گئے اور مہرے ہو گئے ایک وہ ہے اور ایک راستہ یہ ہے اسلام ہے ایمان ہے احسان ہے اور تقوی جو ہے اس میں درجہ بدرجہ انسان کو ترقی دلاتا جا رہا ہے اللَّهُ اللَّهُ <بِالْغَيْدِ> کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آئی تھی آئے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے تو اب اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے وہ آزماتا ہے سخت امتحان لیتا ہے فرض کیجئے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے بیچارے حادیوں کا اور انہوں نے احرام بادہ ہوا ہے کوئی شے نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن اب جو ہے ہرن صاحب جو ہے آسٹریلیا کرتے ہوئے قریب آ رہے ہیں اور وہ پکڑ نہیں سکتے قتل نہیں کر سکتے احرام بھی ہیں بھوک بھی ہے لیکن یہ کہ چاہے تو ذرا سا نیزا مارے تو ہرن کو شکار کر لیں یا ویسے ہی بھاگ کر پکڑ لیں لیکن یہ کہ اس کی اب ان کو اجازت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تھا فرمایا یا منوئی مان کم اللہ لازمن اللہ تمہیں آزمائے گا بشلم فید شکار کے ذریعے سے تنا لوں ایک اور اماحکم جن کو پا لیں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے لے یا جب ہوا ہوں میں یہ تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ موقع ہے بھوک بھی ہے ہرن بھی بالکل پاس ہے بالکل قاموں میں ہے جیسے چاہیں شکار کر لیں لیکن ہاتھ بندے ہوئے ہیں کیونکہ حیران بادھا ہوا ہے تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنی بھوک کو برداشت کرے گا اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا تو ہم نے تجاو غالب اب کسی سے غلطی ہو گئی تجاوز کر بیٹھا بھوک کا غلبہ زیادہ تھا فلح عزاب العلیم اس کے لئے دردناک عذاب ہے البتہ یہ کہ آگے چل کر اس کے لئے کفارہ بھی بتا دیا گیا